الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم صغير المغتوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ درس میں عبادت کی پہلی قسم دعا جسے ہم اپنی زبان میں پکار کہتے ہیں اس کے متعلق گفتگو آپ نے سنی دعا پکار مصیبت اور دکھ میں التجا کرنا سدا لگانا یہ عبادت کی سب سے اعلی سب سے افضل اور سب سے اشرف قسم ہے بلکہ امام المبیا سرتاج کائنات رحمت للعالمین شفیع ال حضرت محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی کو عبادت قرار دیا ہے <تصفح> ادعاؤل اد عبادہ اور ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا ادعا اد مخل عبادہ کہ اگر پوری عبادت کا مغض نچوڑ ارک اور خلاصہ نکالو پوری عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے یعنی پکارنا مصیبت میں غائبانہ مدد طلب کرنا بیماریوں میں صحت کے لیے درخواست پیش کرنا مقدمات میں گر کے رہائی کے لیے آرزو پیش کرنا یہ پکار اور صدا اور دعا یہ حق ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کا قرآن پاک نے یہی حکم دیا یہی سمجھایا ہم ابھی پیش کریں گے کئی جگہ اور جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اور جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ان پر جب بھی کوئی مصیبت آئی ان پر جب بھی کوئی تکلیف آئی وہ پیغمبر جب کسی دکھ میں گرفتار ہوا تو اس نے غائبانہ پکار کی ہے تو صرف اس پر قرآن گواہ ہے ہم یہ جگہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پیغمبر جیل کی تنگو تاریخ کوٹھڑی میں ہے تو اللہ کو پکار رہا ہے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا پھر بھی اللہ کو پکار رہا ہے پیغمبر کی کشتی سیلابی پانی کی لہروں میں آئی تو تب بھی اس نے اللہ کو پکارا پیغمبر دریا کے کنارے آیا پیچھے سے دشمن کی فوج آئی تب بھی پیغمبر نے اللہ کو پکارا پیغمبر کا چہیتا اور لاڈلا بیٹا چالیس سال تک اس سے جدا ہو گیا اس پیغمبر نے تب بھی اللہ ہی کو پکارا پیگمبر دشمنوں کے نرگے میں آیا اس نے اللہ ہی کو پکارا پیغمبر کے سر کے بال سفید ہو گئے ہڈیوں میں رس طاقت اور قوت باقی نہ رہی اولاد سے جو رب نے محروم رکھا ایک سو بیس سال کی عمر میں پیغمبر نے اولاد کے لیے اللہ ہی کو پکارا پیغمبر غار سور میں موجود ہے دشمن اس کے منہ پہ, پہ پہنچ گئے تو پیغمبر نے اللہ ہی کو پکارا وقت کا پیغمبر جنگ کے میدان میں نتھا ہے بے سرو سامان ہے مقابلے میں مسلح جنگجو تجربہ کار قوت ہے تب بھی پیغمبر نے ساری راز سر سجدے میں رکھ کے اللہ ہی کو پکارا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت کی سب سے پہلی قسم قولی عبادت ہے اور قولی عبادت ہے پکار مصیبت میں دکھ میں تکلیف میں رنج میں غم میں الم میں جنگ میں مصیبتوں میں گھر کے مدد کے لیے غائبانہ اگر آواز لگانی ہے اور پکارنا ہے تو یہ پکار عبادت ہے اور یہ پکار کس کی ہوگی اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت حق کس کا ہے اسی کی طرف سورت فاتحہ میں اشارہ کیا ای کا و وا کا اس واؤ تفصیلیا نے اییا کا نابو کی تفسیر کی کن لفظوں کے ساتھ اییا کا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد مانگنا غائبانہ التجا کرنا صدا لگانا بیماریوں میں گھر کے پکارنا اولاد کے لیے بلانا قید کی تنگ و تاریخ کوٹریوں سے رہائی کے لیے التجا کرنا یہ غائبانہ پکار حق ہے صرف کس کا دیکھیے ایک جگہ سفر نمبر ایک سو ترتالیس سورت کا نام ہے سورت آراف اور آیت نمبر ہے چون چون پچپن سفر نمبر ایک سو ترتالیس کی پہلی سطر سورت آراف ہے جی آٹھواں پارہ صفحہ نمبر ایک سو ترتالیس سورت کا نام سورت آراف آیت نمبر چون اس سے نیچے والی آیت پچپن پہ آئیے جی ذرا صفحے کی پانچویں سطر پہ صفحے کی پانچویں سطر پہ پہلے آئیے ادڑ ربکم ادعو پکارو پوکارو پکارو ربکم اپنے رب کو یہ حکم دیا کہ پکار ہے تو صرف کس کی اللہ کی ادرو ربکم پکارو اپنے رب کو تجرو آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے آئزی سے گڑ گڑا کے لجاجت سے سماجت سے پکارو اپنے رب کو و خفیہ اور چپ کے چپ کے آہستہ پکارو اس لیے کہ وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنیں بھی سنتا ہے دعا میں شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں اونچی آواز سے دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں پکارو اپنے رب کو آئزی سے گڑ گڑا کے وفیا تن اور آہستہ آہستہ آواز سے پکارو انہولا لا ہب ال بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو موتدین حد سے گزرنے والے ان کو اللہ پسند نہیں کرتا کیا مطلب عام مفسرین نے کیا میں کیا پہلے وہ سنیے اور پھر ہمارے شیخ کا مینا سنیے شیخ نے کیسا توحید کا رنگ بھرا اس آیت کے جملے میں عام مفسرین کہتے ہیں اللہ کو آئزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی زور سے پکارنے والوں کو پسند نہیں کرتا شور مچا کے جو پکارتے ہیں حد سے گزرتے ہیں اونچی آواز کرتے ہیں ایسوں کو وہ پسند نہیں کرتا لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کرتا ہے اس آیت سے بھی توحید ثابت کی اور شرک پہ ضرب لگائی ہمارے شیخ نے حضرت شیخ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ادو ربکم پکار ہوگی تو صرف کس کی رب کی غائبانہ حاجات میں مشکلات میں دکھوں میں تکلیفوں میں پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے اللہ ہی کو پکارنا ہے انہو لا یو ہب اللہ حد سے گزرنے والوں کو یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں انہیں اللہ پسند نہیں کرتے جو اللہ کے سوا اوروں کی پکار کرتے ہیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ولاف صدو فل اس حایت پہ ذرا آپ غور کریں گے آپ حضرات کے لیے یہ قابل توجہ ہے ہم مولویوں کے لیے کیا ہے آپ کے لیے قابل توجہ ہے جو آپ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے کہتے ہیں سارے مولوی فسادی ہیں لا تفسدو دوفے لرز زمین میں فساد مت کرو اللہ کو پکارو اور زمین میں فساد مت کرو بعد اسلحہ بعد اس زمین کے سمرنے کے اس زمین کو ہم نے سوارا اسلام کا بوٹا اور گلشن لگایا یہ جب زمین سور گئی اس کی اصلاح ہو گئی اس کے بعد اس زمین میں فساد نہ کرو پھر کہتا ہوں ود ہو پکارو تو صرف اسی کو پکارو پھر دوبارہ کہا ود ہو پکارو اسی اللہ کو خوف ڈرتے ڈرتے اس کے عذاب سے ڈرتے ڈرتے اس کے عذاب سے و اور امید میں اس کی رحمت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر ود ہو اسی کو پکارو آیت کے شروع میں کیا کہا ادور کم کس کو پکارو بعد میں کہا ود ہو اور پکارو کس کو اسی کو درمیان میں فرمایا زمین میں فساد مت کرو کیا مطلب ہے آپ کی سمجھ میں بھی کوئی بات آئی کہ نہیں آئی اللہ کو پکارو آخر میں کہا اللہ کو پکارو شروع میں کہا اللہ کو پکارو درمیان میں کہا زمین میں فساد مت کرو معلوم ہوتا ہے جو لوگ توحید بیان کرتے ہیں اور اللہ کی پکار کی دعوت دیتے ہیں وہ فسادی نہیں ہوتے فسادی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں ولا تف سے دوف لرز شرک کر کے زمین میں فساد ہو مت پھیلاؤ اللہ کی توحید کو مانو اور صرف اسی کو پکارو اب آئیے ذرا پہلی آیت پہ اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو اللہ کی پکار والی آیت کا لطف دوبالا ہو جائے گا آئیے پہلی سطر پہ انہ ربا کو ملا بے شک رب تمہارا کون ہے اللہ ان ربا کو ملا بے شک رب تمہارا پالن تمہارا روزی دینے والا تربیت کرنے والا نشو نما دینے والا پروان چڑھانے والا اگر الحمد للہ کی تفصیل آپ کے زین میں ہو ان شاء و شیے ہالن تمام رب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت پڑے وہ چیز وہ پوری کر دے اس کو کیا کہتے ہیں رب کہتے ہیں منہ میں دانت نہ ہو تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی خوراک دے دے ماں کے رحم میں ہو تو اس کے مطابق خوراک دے جب تک جب تک وہ چل نہیں سکتا اس کو ماں کی انگلی پکڑوا دے جب وہ چلنے لگے تو اس کے پاؤں میں قوت دے دے جب دانت ظاہر ہونے لگے تو پھر اچھی خاصی جو غذا ہزم کر سکتا ہے چبا سکتا ہے وہ دے دے جس چیز کو جس مرحلے پر جس ہستی کو جس مرحلے پر جس وجود کو جس منزل پر جس چیز کی ضرورت پڑے وہ اسے مہیا کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اللہ فرماتی ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا میں تمہیں پالنے والا میں تمہیں روزی دینے والا میں تمہاری تربیت کرنے والا میں تمہارا رب اللہ ہے ارے دلیل تو یہی کافی تھی کہ میں تمہارا پالن ہار ہوں ارے تمہاری سمجھ کے لیے دلیل تو یہی کافی تھی کہ میں نے تمہیں روزی دی تمہاری سمجھ کے لیے اور میری توحید کو سمجھنے کے لیے دلیل تو یہی کافی تھی کہ میں تمہاری تربیت کرنے والا ہوں میں تمہیں پرورش دینے والا ہوں لیکن اگر یہ ایک دلیل تمہارے ذہن میں نہیں آئی اور تمہیں آگے بتاؤں اللہ خلق سماواتے اللہ تمہارا رب ہے اور رب بھی وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو آسمانوں کا خالق بھی میں ہوں والا اور پیدا کیا زمین کو ایام 6 دنوں میں یعنی اس وقت دن نہیں تھے لیکن اتنا وقت لگایا جتنا چھ دنوں کی مقدار ہوتی ہے تدریجن پیدا کیا لفظ کن سے بھی بنا سکتا تھا لیکن تدریجن پیدا کر کے مخلوق کو بتانا چاہتا تھا کسی کام میں جلد بازی کرنی نہیں چاہیے جن کام کرنا چاہیے چھ دنوں میں بنایا سمست ارش پھر قرار پکڑا عرش پر پھر جگہ پکڑی عرش پر یہ کنایا ہے یہ لفظ جہاں آتا ہے نا یہ کنایا تن لفظ بولتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کی یہ کرسی ہے وہاں پہ اللہ جا کے بیٹھ جاتا ہے یہ کنایا ہے کس سے قدرت سے یہ کنایا ہے کس سے ملک سے یہ کنایا ہے کس سے تسلط سے یہ کنایہ ہے کس سے غلبے سے یہ کنایہ ہے کس سے بادشاہی سے سم مست عرش پھر قرار پکڑا عرش پر مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ بھی میں ہوں یہ کنایہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کرسی تخت وہ بڑے تخت والا ہے جی وہ بندہ بڑی کرسی مضبوط ہے جی اس بندے کی یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کنایا عرش پہ جا بیٹھا یعنی کنایہ ملک سے ملک سے بادشاہی سے تسلط سے غلبے سے مطلب کیا ہے میں غالب ہوں تسلط میرا ہے بادشاہی میری ہے مالک میں ہوں میں نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا کوئی اختیار میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا یوگ شل لئی لنہ ہارا یوگ شل دیتا ہے رات پر دن کو ایک نظام چلتا آ رہا ہے کبھی رات آئی پھر دن آ گیا پھر دن آیا اس کے بعد رات آ گئی یت لو بہ ہسی وہ رات یا وہ دن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ دن اس رات کے پیچھے لگا ہوا ہے ہسی سان دوڑتا ہوا تم نے نہیں دیکھا فوراً دن آ پھر رات آ پھر دن آ یہ ایک نظام ہم چلا رہے ہیں وہ شمسا یعنی خالہ کا شمسا پیدا کیا سورج کو اور چاند کو و اور ستاروں کو زمین کا خالق بھی میں آسمان کا خالق بھی میں ان کو بنانے والا میں رات دن کے نظام کا چلانے والا میں سورج کا خالق میں چاند کا خالق میں ستاروں کا خالق میں مسخراتم امرے یہ چیزیں مسخر ہیں میرے حکم کی پابند ہیں میرے حکم کے سورج میرے حکم کا پابند چاند میرے حکم کا پابند ستارے میرے حکم کے پابند جس طرح چاہتا ہوں اسے چلاتا ہوں مجال ہے میری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی وہ اٹھائیں یہ سارے میرے پابند ہیں الا حرف تمبی سنو اللہ سنو خبردار لہول خل کو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اس کے سوا کسی کا کام پیدا کرنا نہیں ہے کسی پیغمبر نے کچھ نہیں بنایا کسی ولی نے کچھ نہیں بنایا کسی شہید نے کچھ نہیں بنایا کسی سالے نے کچھ نہیں بنایا جن کو تم پکارتے ہو ل یخلکو زباب وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے لا یخلکو ن وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ سنو لہول خلکو اسی کا کام ہے پیدا کرنا ول اور اسی کا کام ہے حکم چلانا پیدا کرنا بھی میرا کام حکم کا چلانا بھی میرا کام پیدا بھی کروں میں حکم بھی چلے گا میرا اور آگے سنو تبارک اللہ اور برکت والی ذات بھی ہے اللہ کی برکتیں دینے والا بھی میں برکتیں ڈالنے والا بھی میں برکت والی ذات اللہ کی رب العالمین جو رب ہے ساری کائنات کا رب ہے سارے جہانوں کا نباتات کا جمادات کا انسانوں کا جنات کا فرشتوں کا زمین کا آسمان کا ساری کائنات کا پالن ہار بھی میں ہوں اب ذرا اس آئے اگلی کو پڑھیے تو لطف دو بالا ہو جائے گا اور لوگوں عقل کو ہاتھ مارو جب رب تمہارا میں او لوگوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو جب آسمانوں کا پیدا کرنے والا میں زمینوں کا پیدا کرنے والا میں عرش کا مالک میں رات اور دن کا نظام چلانے والا میں سورج کا پیدا کرنے والا میں چاند کا پیدا کرنے والا میں ستاروں کا پیدا کرنے والا میں سنو جب پیدا کرنا میرا کام ہے حکم چلانا میرا کام ہے جب برکت دینے والا میں ہوں تو ہم مانو نہ ادو ربا کو اپنے رب کو جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پکار بھی حق میرا بنتا ہے میرے سوا اوروں کو مت پکارو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا پکار کے لائق وہ ہے جو خالق بھی ہے اور حاکم بھی پیدا کرنے والا بھی ہے اور فیصلہ کرنے والا بھی ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیا صرف میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں یہ حکم دیا گیا کہ پکار حق ہے کس کا اللہ کا لہو دعوت الحق اسی کے لیے ہے پکار سچی سورت رات میں کہا ایک جگہ پہ فرمایا کول میرے پیغمبر آپ کہہ دیں سورت جن کے اندر سورت جن کے اندر کہا میرے پیغمبر آپ کہہ دیں انادی او لوگو میں کائنات کا آتا میں کائنات کا سرتاج میں شفی المزربین میں رحمت اللہ میں صاحب میراج پیغمبر میں صاحب قرآن پیغمبر ساری کائنات سے اعلی اولا افضل اشرف بالا تر بالا قدر میرا مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں لیکن ان ادعو ربی میں بھی پکارتا ہوں اپنے رب کو یہ صورت کن کے اندر کہا میں بھی پکارتا ہوں اپنے رب کو اور کسی جگہ پہ فرمایا اللہ کہہ کے پکارو تمہاری مرضی رہمان کہہ کے پکارو تمہاری مرضی اور تمہارے رب کے تو سارے نام ہی خوبصورت نام ہے تمہارے رب کے تو سارے نام ہی خوبصورت نام ہے جو نام لے کے بھی پکارو وہ تمہاری پکارے سنتا ہے یہ کہا قرآن پاک میں کہ کولی عبادت پکارنا بلانا صدا لگانا مدد کے لیے بلانا مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے لہذا پکار بھی ہوگی تو صرف کس کی ہوگی ایک بات جو میں اس سلسلے میں کہا کرتا ہوں کہ پکار حق کس کا ہے اللہ کا اسی کو پکارنا چاہیے اسی داتا کو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں بندہ جب مانتا ہے ذرف کے مطابق مانگتا ہے بندہ جب مانگتا ہے اپنی چادر کے مطابق مانگتا ہے بندہ جب مانگتا ہے اپنی گنجائش کے مطابق مانگتا ہے اللہ تعالی فرماتی ہیں اور قرآن پاک میں جب ہم پڑھتی ہیں واقعات کو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے برتن کے مطابق مانگتا ہے رب اپنی رحمت کے مطابق دیکھ اللہ فرماتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ تیرا برتن کم ہے تیری گنجائش کم ہے تیرا ظرف تھوڑا ہے میری رحمت کا سمندر جو ہے وہ وسیع میں قرآن پاک سے ایک پیش کروں گا پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی مانگے سے زیادہ دیتا ہے مانگے سے زیادہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کے دروازے پہ چلے جاؤ کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو کوئی کتنا ہی ہاتم تائی کیوں نہ ہو کوئی ایک دفعہ مانگو دو دفعہ مانگو تین دفعہ مانگو چار دفعہ مانگو آخر مانگنے سے وہ سخی وہ ہاتم تائی جیسا آدمی ناراض ہوتا ہے دل تنگ پڑ جاتا ہے آخر میں وہ دھکے مار کے بھگا دیتا ہے گھر سے اللہ فرماتی ہیں اوروں سے مانگتی ہو وہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہیں اور میری ذات میں نہ مانگنے سے ناراض ہوں. مجھ سے جب بندہ نہیں مانگتا میں پھر ناراض ہوتا ہوں کہ یہ میرے سامنے دستے سوال دراز کیوں نہیں کرتا یہ مجھ سے میرا بندہ کیوں نہیں مانگتا مانگتا ہے بندہ تو میں خوش ہوتا ہوں وہ حدیث آپ نے سنی نا کہ نبی پاک نے وہ خوشی کا اظہار ایک مثال دے کے بیان کیا کہ بندہ ہے اونٹنی پہ سوار ہے توشادان مشکیزہ پانی کا ساتھ ہے جنگل کا ریگستان کا سفر ہے ایک جگہ پہ آیا وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا جب اس کی آنکھ کھلی نہ وہاں اونٹنی تھی نہ توشادان تھا نہ مشکیزہ تھا دور دور جنگل ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے ریگستان کا علاقہ ہے یہ بندہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی مشرق کبھی مغرب بھاگتا ہے اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن اونٹنی اسے نہیں ملتی آخر میں یہ بندے کو یقین ہو گیا کہ اب موت میری یقینی ہے اب میں بچ نہیں سکتا راستہ بھی باہر نکلنے کا کوئی نہیں ریگستان کا علاقہ ہے توشادان میں کھانا تھا مشکیزے میں پانی تھا پیاز سے یہ تڑپ جاتا ہے یہ لیٹتا ہے مرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے اچانک جو آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سرہانے اونٹنی کھڑی اس کے سرہانے اونٹنی کھڑی ہے اس پر اس کا توشہ دان بھی ہے اس پر اس کا مشکیزہ بھی ہے نبی پاک نے فرمایا اس بندے کی خوشی کا اس بندے کی مسرت کا تم اندازہ کر سکتے ہو یہ بندہ جب جاگا آنکھیں کھولیں اور اونٹنی اس کے سرحانے کھڑی تھی تو فرتے مسرت میں کہتا ہے مولا یا اللہ میں تیرا مالک تو میرا بندہ خوشی میں کہتا ہے میں تیرا مالک اور تو میرا بندہ کہنا چاہی تھا تم میرا مالک اور میں تیرا بندہ فرتے مسرت میں لفظ اس کو نہیں ملتے الفاظ اس کو نہیں ملتے اللہ کو بندہ کہہ دیتا ہے اپنے آپ کو مالک کہہ دیتا ہے فرمایا اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتی ہو کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہاتھ اٹھاتا ہے جھولی پھیلاتا ہے مانگتا ہے اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی محسوس ہو اس سے مانگو وہ کہتا ہے میرے دروازے پہ آ کے دیکھ مجھ سے مانگ کے دیکھ مجھے پکار رات کی تنہائی میں اٹھ کے مجھے پکار اگر تجھے کوئی خوف آتا ہے اور تو شرمندگی محسوس کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں زبان سے جملہ نہیں کہہ سکتا مت نکال اپنی زبان سے جملہ صرف دل میں شرمندگی محسوس کر ماضی کے تو سارے گناہ مٹا کے رہا دروازے پہ آ تو صحیح ہماری رحمت والے دروازے پہ آ تو صحیح دھکے کھاتا ہے ان کے پیچھے جو تیری پکاریں سن نہیں سکتے جو کروٹ بدل نہیں سکتے پکاریں سن نہیں سکتے ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے جو تجھے بلا رہا ہے آ میرے دروازے پر مانگے سے زیادہ دیتا ہے مانگے سے زیادہ دیتا ہے اس سے پہلے کہ میں قرآن کی ایک آیت پیش کروں اس پر میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں آخری منزلوں میں تھا آخری دنوں میں تھا چاند کو دیکھا اس کا وجود بھی گھٹ گیا ہے اور اس کی روشنی بھی مدھم پڑ گئی ہے تو حضرت عمر چاند کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کبھی تجھ پر بھی جوانی تھی نا تو چودویں کا چاند تھا پھر پندرویں کا چاند پھر آہستہ آہستہ گھٹ گیا مولا میری زندگی بھی تو چاند کی طرح ہے کبھی بھرپور جوانی تھی قوت تھی طاقت تھی مجھ میں اب بڑھاپا آ گیا ہے تریسٹھ سال کی عمر ہو گئی ہے میرے اللہ اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن میری دو دعائیں ہیں میرے اللہ میری زندگی کی آخری دو دعائیں میرے مولا کر لے حضرت عمر دعا مانگتے ہیں اللہ انی اص آلو کا سبیلک فی سبیلکھ بفاتن فی بلد رسولک اللہ یا اللہ جب بھی موت دے تو شہادت کی دے کہو آمین, آمین, آمین, آمین مانگو تو صحیح جب بھی یا اللہ موت دے تو شہادت کی دے آمین آمین آمین ہے یار کہ کے کونی مرنا تو ہے ہی ہسپتال میں ایڈیا نگر رگر کے بستر پہ مر جائے بندہ یا اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرے اور اللہ قیامت کے دن اسی خون کے ساتھ اٹھا کے اس میں سے کستوری کی خوشبو محسوس ہو نبی پاک نے فرمایا جو آدمی شہادت کی دعا مانگتا ہے طلب کرتا رہتا ہے شہادت خلوص دل سے اگر اسے اس دنیا میں شہادت نصیب نہ بھی ہو تو دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی جماعت میں کھڑا ضرور کر دعا مانگنے کی وجہ سے شہیدوں کی جماعت میں رب کھڑا کر دے گا حضرت عمر کہتی ہیں اللہ یا سالوں کا فی سبیلک یا اللہ جب بھی موت دے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا کرنا اور دوسری دعا مانگتی ہیں وہ وفاتن فی بل اب اور یا اللہ جب بھی موت دے اپنے نبی کے شہر میں مدینے کی موت نصیب کر میرے اللہ مدینے میں قبر نصیب کر میرے اللہ شہادت کی موت بھی دے مدینے کی قبر بھی نصیب کر دو دعائیں حضرت عمر طلب کرتی ہیں ایک شہادت کی موت طلب کرتی ہیں ایک مدینے کی موت طلب کرتی ہیں التجا کی ہے دعا مانگی ہے پکارا ہے اپنے رب کو اللہ نے جواب میں کہا ہے فاروق اعظم آپ نے اپنے زرف کے مطابق مانگا اپنے برتن کے مطابق مانگا اپنی گنجائش کے مطابق مانگا جتنی چادر تھی اتنی آپ نے چادر کو پھیلایا اور مانگ لیا لیکن میں اپنی رحمت اور اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق دینے کا عادی ہوں اے فاروق اعظم آپ نے دو دعائیں مانگی ہیں شہادت کی موت اور مدینے کی موت میرے فاروق آزم میں شہادت کی موت بھی دوں گا مدینے کے اندر دوں گا اور تیری قبر محمد کے ساتھ بنا دوں گا صلی اللہ ہو اللہ وسلم حالانکہ حضرت عمر نے یہ تیسری دعا طلب نہیں کی ہے یہ تیسری دعا مانگی نہیں ہے فاروق اعظم نے یہ اللہ نے مانگے سے حضرت عمر کو زیادہ عطا کر دیا ہے دیکھیے ایک جگہ افا چار سو گیارہ تیئیسواں پارہ سورجواد سفا چار سو گیارہ آیت نمبر اکتالیس وز کور ابدنا کتنا خوبصورت اور پیار بھرا لفظ اللہ نے استعمال کیا سبحان اللہ وز کو یاد کر قصہ ہمارے بندے کا یاد کر اے قرآن پڑھنے والے اے قرآن کے کاری یاد کر قصہ ہمارے بندے کا جس کا نام ہے ایوب از نادا رب جب اس نے پکارا جب اس نے پکارا رب کس کو کس کو اپنے رب کو ایک بیماری میں اور بیماری بھی ایک دن دو دن تین سال اٹھارہ سال اور بیماری بھی اس وقت جب دولت رب نے واپس لے لی سات بیٹے ہیں سات بیٹیاں ہیں اللہ نے چودہ کے چودہ بیٹیاں اور بیٹے واپس لے لیے اور ایک ہی دن سارے مر گئے آزمائش کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر آزمائش نبیوں پہ آتی ہے سملسل فلمسل پھر جو ان سے کم جو ان سے کم جو ان سے کم مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا رب سے جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے رب انہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے پر پرکھتا ہے انہیں رکھتا ہے انہیں اٹھارہ سات مفسرین نے لکھا حضرت ایوب زمیندار ہیں بہت بڑے زمیندار پانچ سو جوڑیاں ہیں ہلکی پانچ سو جوڑیاں ہلکی اور ہر جوڑی کے ساتھ ایک نوکر پانچ سو نوکر ہیں اس پیغمبر کے پانچ سو نوکر پانچ سو جوڑیاں ہلکی روپیہ پیسہ دولت دولت کوئی بری چیز نہیں ہے نیمل المال سالے رجول سالے نبی پاک نے فرمایا اچھا مال اللہ اچھے بندے کو دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے مال بھی اچھا ہوتا ہے جس کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور جس میں سے اللہ کا حصہ نکالا جائے وہ مال اچھا ہوتا ہے مال بری چیز نہیں ہے بشرتے کے کمایا شریعت کے مطابق جائے اور خرچ بھی شریعت کے مطابق کیا جائے مالدار پیغمبر شاکر و صابر ابلیس کہتا ہے یا اللہ یہ تیرا پیغمبر جو بڑا شاکر صابر ذاکر بنا رہتا ہے نا کبھی <laughs> کچھ نہیں ہے اس کے پاس زمینی ہے ہلکی جوڑیاں ہیں نوکر ہیں پیسہ ہے سونا ہے چاندی ہے بچے ہیں شکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا مزہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس یہ مال نہ رہے اور پھر تیرا شکر کرے اللہ تعالی نے فرمایا چل میں تیری آزمائش کروا کے آزماتا ہوں تجربہ کروا دیتا ہوں تجھے جوڑیاں ساری مر گئیں مال سارا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا سارے مال کو آگ لگ گئی یہ ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ایک نوکر کی شکل میں ابلیس وہاں پہنچا نماز کے اندر کہتا ہے مالک آپ نماز میں مصروف ہیں اور سارے ڈنگر مر گئے سامان کو آگ لگ گئی سارا سامان برباد ہو گیا انہوں نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میرے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے اور اللہ نے مجھے اتنا مال دیا اتنی دولت دی اتنی زمینیں دی اگر اس اللہ نے وہ دولت اور وہ امانت واپس لے لی ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ للہ اللہ نے ابلیس کو کہا اب بات کرو مال نہیں رہا تب بھی میرا پیغمبر شاکر ہے کہتا ہے یا اللہ یہ شاکر اس لیے کہ اس کی اولاد ہے اولاد ہے تو محنت کریں گے دوبارہ دولت کما لیں گے اللہ نے فرمایا اس کا بھی تجربہ کرواتے ہیں اولاد ایک مکان کے نیچے بیٹھی ہے دھڑام سے مکان گرتا ہے ساتوں کے ساتوں بچے انتقال کر گئے ساتوں کی ساتوں بچیاں انتقال کر گئیں فوری طور پہ مر گئے یہ ایک جگہ پہ نماز میں مصروف ہے ابلیس پھر ایک واقف اور جاننے والے کی شکل میں آیا کہتے ہیں آپ نماز میں مصروف ہیں آپ کے سارے بیٹے ہلاک ہو گئے آپ کی ساری بیٹیاں ہلاک ہو گئیں یہ سننا بھی آسان ہے یہ کہنا بھی آسان ہے لیکن یہ کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے چودہ سات بیٹے اور سات بیٹیاں ایک دم ایک باپ کو پتا چلے کہ تیرے سارے بیٹے تیرے سارے بیٹیاں ایک مکان کے نیچے دب کر انتقال کر گئے اور مر گئے ہیں اس پر کیا گی پاگل ہو جائے گا ٹکرے مارے گا دیواروں میں لیکن جب حضرت یوب علیہ السلام سلام پھیرتی ہیں تو سلام کے بعد کہتی ہیں مولا مولا میرا ایک دل تھا میرا ایک دل تھا اس میں بیٹوں کی محبت بھی تھی اس دل میں بیٹیوں کی محبت بھی تھی اس دل میں مال کی محبت بھی تھی اس دل میں فطرتی طور پہ اولاد کی محبت بھی تھی اس دل میں فطرتی طور پر بیٹیوں کی محبت بھی تھی اور تیری محبت بھی تھی یا اللہ وہ سارا مال ت نے لے لیا وہ سارے بیٹے اور بیٹیاں تو نے لے لی مولا تیرا شکر ہے اب دل میرا خالی ہو گیا دل میرا اور رہنے والا تگا اب یہ خالی ہو گیا ہے دل تیرے لیے اب میرے دل میں تیرے سوا کوئی بھی نہیں اللہ ابلی سے کہتے ہیں بات کر کے دیکھ میرے پیغمبر کی اولاد واپس آئی ہے ابھی تک شکر نہیں کر رہا ہے کہتا ہے اس پر جوانی ہے اس پر صحت ہے اور جوانی اور صحت برقرار ہو تو زمینیں بھی آ جاتی ہیں بندہ شادیاں بھی کر لیتا ہے پھر اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا تو اس کا بھی تجربہ کر کے دکھاتی ہیں اللہ نے پیغمبر کو ایک بیماری لگائی اور وہ بیماری محیط ہو گئی کتنے سالوں پہ اٹھارہ سال پہ وہ بیماری محیط ہو گئی بیماری کون سی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے کچھ لوگوں نے لکھ دیا یہ کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑے جسم سے گرتے تھے تو وہ کیڑا اٹھا کے جسم پہ رکھ لیا کرتے تھے جسم ان کا گل گیا تھا کیڑوں نے جسم کھا لیا تھا یہ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن قرآن نے بیماری کی تعین نہیں کی قرآن نے کوئی بیماری نہیں بتائی قرآن نے کہا کہ مجھے ایک مصیبت لگ گئی ہے ایک تکلیف لگ گئی ہے بیماری کا تعین قرآن نہیں کرتا کہ فلاں بیماری لگی تھی اور بیماری کا تعین نبی پاک نے بھی کوئی نہیں کیا کوئی حدیث نہیں ہے کیڑے پڑنے کی نبی پاک کا کوئی فرمان نہیں ہے کہ حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے قرآن بھی بیماری سے خاموش ہے کہ کون سی بیماری تھی اور حدیث بھی خاموش ہے کہ کون سی بیماری تھی پھر ہمیں اس کھوج میں لگنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور میں اس لیے بھی تسلیم نہیں کرتا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ کیڑے تو پیغمبر کو موت کے بعد بھی نہیں کھاتے کیڑے تو پیغمبر کو مرنے کے بعد بھی نہیں کھاتے اور پیغمبر کا جسم جو ہوتا ہے وہ قبر میں کیا ہوتا ہے بولو بولو محفوظ ہوتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شہر کے مولوی ہمارے متعلق کیا کہتے رہتے ہیں کیا آپ نے کیا پرائے اور چھڈو جی اٹھارہ بلاک والے نے قبر نبی پاک کی قبرج ہے ہی کچھ نہیں وہ پتھر ہو گئے مر گئے جل گئے ختم ہو گئے لا حول ولا قوت اللہ بلّا داڑی چہرے پہ رکھ کے ممبر رسول پر مسجد کے سٹیج پہ جھوٹ بولتے ہو بہتان لگاتے ہو کسی کے ذمے پر میرا میری پوری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جس طرح قبر منبر میں رکھا گیا تھا الان کما وزیا میرے پیغمبر آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح رکھا گیا تھا جس طرح رکھا گیا تھا یہ میرا عقیدہ ہے میری جماعت کا عقیدہ ہے کتنا ترو تازہ ہے آپ کا وجود میں اس کی مثال خدا کی قسم کسی چیز کے ساتھ دینا نبی پاک کے وجود کی توہین سمجھتا ہوں مچھلی پانی میں کتنی طرح تازہ ہوتی ہے گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر کتنا ترو تازہ ہوتا ہے لیکن مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے مچھلی پانی میں اتنی طرح تازہ نہیں ہوتی اور گلاب کا پھول ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا میرے نبی کا جسم ترو تازہ ہے جسم قبر منور میں تازہ ہے جبریل زندہ ہے لین لاج فرشتہ ہے سید الملائکہ ہے جبریل امین لیکن زندہ جبریل پر اللہ کی رحمتیں اتنی نہیں اترتی جتنی رحمتیں میرے نبی کی قبر پہ اترتی میرے نبی کے مزار پہ جتنی رحمتیں اترتی ہیں زندہ جبریل پہ اتنی رحمتیں نہیں اترتی نبی پاک کے جسم کو کسی نبی کے جسم کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے نبی کا کفن بھی ترو تازہ ہوتا ہے کفن بھی ترو تازہ ہوتا ہے نبی کا وجود بھی ترو تازہ ہے بالکل قیامت تک کسی طرح رہے گا اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا وہ توجہ سے سن لیجئے وہ میرا مسلک ہے مجھے بتائیے کیڑے تو آپ کو بھی نہیں کھاتے کیڑے تو مجھے بھی نہیں کھاتے مجھے زمین پہ لٹا دو مجھ میں اگر زندگی ہوگی تو کیڑے مجھے نہیں کھائیں گے اصحاب کاف کتنے سال سوئے رہے پندرہواں پارہ سورت کاف گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو تین سال سات ولی اللہ کے تین سو سال سوئے رہے زمین کے اوپر سوئے ہوئے ہیں ان کو کیڑوں نے نہیں کھایا نہیں کھایا میں زمین پہ پڑا رہوں مجھے کیڑے نہیں کھائیں گے آپ زمین اور مٹی پہ پڑے رہیں آپ کو کیڑے نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے اس لیے کہ مجھ میں روح موجود ہے اس لیے کہ صحاب میں روح موجود تھی سوئے ہوئے تھے موت نہیں آئی تھی روح اندر موجود تھی ارے روح اندر موجود ہو جسم کے اندر روح موجود ہو اور پھر اس جسم کو کیڑے نہ کھائیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ روح جنت الفردوس میں ہے جسم کے اندر روح بھی کوئی نہیں کیڑے پھر نہیں کھاتے کیڑے پھر نہیں کھاتے روح آپ کا کہاں ہے آل برزخ میں جنت الفردوس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے جسم کو کیڑے کھا موت کے بعد نہیں کھا سکتے زندگی میں کیسے پڑ گئے کوئی بیماری تھی پیغمبر کو بیماری لگ گئی کتنے سال اٹھارہ سال اٹھارہ سال اور خدمت کون کرتا ہے لوگوں کو پوچھے ہوئے بیویاں کر دیا نے خدمت کرتی ہیں کہ کرواتی ہیں بندے کی خدمت کرتی ہے اس کی اولاد اس کی بیٹیاں اس کے بیٹے اللہ نے خدمت کرنے والے لوگ پہلے بلا لی تنہا کیا تنہا تنہا کر دیا پیغمبر کو خدمت کرنے والے بیٹے بیٹیاں بلا لی زمینیں لے لی قوم نے گاؤں سے اٹھایا اور پیغمبر کو باہر جنگل میں پھینک دیا اٹھارہ سال جنگل میں بیوی بی گاؤں جاتی ہیں لوگوں کے برتن مانج کے جو روٹی لاتی ہے وہ اپنے بیمار شوہر کو کھلاتی ہے کروٹ بدلنے سے آج کروٹ بیوی بی بدلتی ہے لک بیوی بی آپ کے منہ میں دیتی ہیں ایک دن جو بیوی بی اپنے گاؤں سے واپس آ رہی ہے تو راستے کے ایک طرف دیکھا ہاں میلہ لگا ہوا ہے لوگ ہیں اس نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یہ بھی ذرا قریب ہوئی اس نے آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے حضرت صاحب بھی نہیں ہال حضرت صاحب. بیٹھے ہوئے حضرت صاحب جناب عجیب رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بڑے بنے چھنے ہوئے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے بابا او بابا میں بڑا بیمار ہوں مدت سے بیمار ہوں کچھ کارنا میرے لیے وہ بزرگ کرتا ہے چھو. مریض ٹھیک اسی وقت ٹھیک دوسرا آ اس نے اس کو دم کیا وہ ٹھیک تیسرا آ وہ ٹھیک یہ اب سب کچھ دیکھ رہی ہے اس نے کہا بڑی اس کی چھو میں اثر ہے بڑے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں وہ تو سارے حرامی جنات تھے نا اور وہ تھا ابلیس بیٹھا تھا اب چکر لگانے کے لیے آخری آخری جال پھینک رہا ہے اور وہ جن مصنوعی طور پہ بیمار بن کے آتے تھے اور یہ منظر انہوں نے کیا عورتوں کا ایمان ویسے بھی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے یہ بھی تھوڑی سی قریب ہوئی اس نے کہا بابا میرا خامند اٹھارہ سال سے بیمار ہے تیری چھو میں بڑا اثر ہے وہ سا بیٹھا ہی تیرے واسطے اے پھر لائی تیرے واسطے اس کو میرے پاس لے کے آ دیکھتی نہیں ہو میں چھو کرتا ہوں حرامی بڑا ہے نا فورن سمجھ گیا بھائی پیغمبر ہے آئے گا تو نہیں پیغمبر ہے کیسے آئے گا تو کہتا ہے اچھا ایک منت مان اگر تیرا شور ٹھیک ہو گیا درست ہو گیا میں دعا کرتا ہوں دم کرتا ہوں اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میرے نام کا ایک بکرا زبا کرو گی منت مانو کبھی آپ دیہاتوں میں جائیں کئی بیچارے زمیندار حضرت صاحب کا عور لگے گا نا جی یہ کٹا اے کٹا سی اتنے جا کے ذبح کر وہ پالتے ہیں اسے وہ بکرے پالتے ہیں وہ گائے پالتے ہیں وہ جانور پالتے ہیں بزرگوں کے مزاج پہ جا کے ذبا کرنے کے لیے یہ پہلا بکرا تھا جو ایوب کی بیوی سے مانگا تھا آلہ حضرت نے تیرا مریض ٹھیک ہو گیا تو بکرا ذبح کرو اس نے کہا ٹھیک ہے گئی کہتی ہے سرتاج کام بن گئے ہیں بڑا بزرگ ہے اس کی چھو میں بڑا اثر ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن میرے نام کا ایک بکرا ذبح کرو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابلیس نے اپنا آخری وار کر دیا آخری وار کیا فرمایا رفیق حیات میری جسمانی قوت میری جسمانی طاقت پہلے ختم ہو چکی ہے ایک ایمان کی طاقت باقی ہے تو وہ بھی ختم کرنا چاہتی اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں تجھے سو سوٹیاں ماروں گا سو چابت ماروں گا تجھے اس جملے پر جو تھی نے مجھے کہا ہے کہ اس کے نام کا بکرا ذبح کریں گے جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں سزا دوں گا مائی کہتی ہے ایوب جس رب نے بیمار کیا اس کے سامنے التجا کرو اس کے سامنے درخواست کرو وہ صحت عطا کر دے کہو نہ اسے مزے کی بات یہ ہے اٹھارہ سال پیغمبر بیمار ہوا ہے اٹھارہ سال میں ایک مرتبہ بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا یہ بھی نہیں کہا مولا شپا دے دے سہرا ہے مانگ شفاؤ سے حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں رفیق حیات جتنی صحت والی زندگی گزاری چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال صحت میں جوانی میں بچپن میں لڑکپن میں قوت میں ہمت میں طاقت میں اب اٹھارہ سال سے بیمار ہیں چارپائی پہ پڑے ہیں اگر میں اللہ سے شکوہ کروں یا کہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا بن گیا یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے مجھے شرم آتی ہے اللہ جواب میں کہے گا میرے پیغمبر ابھی تک تم نے اتنے دکھ تو نہیں دیکھے جتنے سکھ دیکھا سکھ والی زندگی یاد کر میرے پیغمبر صرف اٹھارہ سال میں گھبرا گئے ہو لیکن جب پیغمبر کو پتا چلا کہ ابلیس نے ڈورے ڈالنے شروع کیے اس نے جال پھینکنا شروع کیا تو اب پیغمبر اپنے رب کو پکارتا ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے ابدناز نادار نا نادا جب اس نے پکارا کس کو بولو بولو کس کو جب اس نے پکارا کس کو کس موقع پر بیماریوں میں کس موقع پر بیماریوں میں بیماریوں میں گر کے کس کو پکارنا چاہیے کس کو پکارنا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی پکارا بیماری میں تو کس کو پکارا چھوڑ دو یہ کام کہ پتھری ہو گئی ہے تو پیر دے کھارے ٹولیے جی چھوڑ دو یہ یہ سب فضول رکھتے ہیں جہلوں والی رکھتے ہیں بدن میں ہوا ہو گئی ہے تو چلو جی شاہ جیونے فلاں بیماری ہو گئی ہے تو چلو جی فلاں دربار کا سلام مانے اور حضرت ایوب سے بڑھ کر ہیں یہ دربار اور پیر دا کھارا حضرت ایوب سے بڑھ کر ہیں اور شاہ جیونا حضرت ایوب سے بڑھ کر ہیں یہ پیغمبر ہے اس پیغمبر پہ بیماری آئی اپنے آپ کو تندرست نہ کر سکا التجا کس کے سامنے کرتا بیماریوں میں گر کے کس کو پکارنا چاہیے جب پکارا اس نے اپنے رب کو انی مسنی شیتانوں پہنچا دی مجھے شیطان نے بے بن ایزا تکلیف پہنچا دی مجھے شیطان نے تکلیف ن اور دکھ کچھ مفسرین تو کہتے ہیں اپنی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ مولا تو نے دکھ دے دیا بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے کہتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہو گیا بیماری آ گئی اور ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب کا اپنے ہی انداز ہے سبحان اللہ ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں مالا میرے بیوی بی کے راستے میں شیطان نے بیٹھ کر شرک کی طرف جو راغب کرنے کی کوشش کی ہے اب تو شیطان بھی مجھے دکھ پہنچانے لگ گیا اب تو شیطان بھی مجھے تکلیف پہنچانے لگ گیا اب شیطان بھی مجھے دکھ پہنچانے لگ گئے پکارا مجھے تکلیف لگ گئی انتار ہمر راہمین اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے تم ہے رحم کرنے والا اٹھارہ سال کے بعد بلایا اور رحم کرنے والے میرے اللہ مجھے تکلیف لگ گئی شیطان نے راستہ روکا شرک کی طرف مبتلا کرنا چاہتا ہے اللہ نے جبریلی امین کو بھیجا جاؤ میرے بیمار پیغمبر کو سلام کہو اور سلام کے بعد کہو ارک برج پیر زمین پہ پیر اپنا رگر زمین کھود زمین پہ پیر اپنا رگر ہاضا مغ یہ پانی ہے نہانے کے لیے ہاضا موگ یہ پانی ہے غسل کے لیے بارے دن ٹھنڈا و شراب اور یہ پانی ہے پینے کے لیے میرے پیغمبر غسل کرو باہر کی بیماریاں ختم میرے پیغمبر پی لو اندر کی بیماریاں ختم پی لو اندر کی بیماریاں ختم نہالو لو باہر کی بیماریاں ختم و وہ ہب نہ و وہ ہب نہ مسل ہوں ماں اور ہم نے بخش دیے اس کو اس کے گھر والے بھی ہم نے بخش دیے اس کو اس کے گھر والے بھی وہ مسلح ہوں اور جتنے گھر والے تھے اتنے ان کے ساتھ اور بھی اتنے ان کے ساتھ اور بھی حضرت صاحب کہتے ہیں کیوں بھائی حضرت ایوب علیہ اسلام کہتے ہیں مولا بیماری لگ گئی تکلیف لگ گئی توجہ ہے یہ خلاصہ ہے ساری اس واقعے کا یا اللہ تکلیف لگ گئی بیماری لگ گئی شیطان نے راستہ روکا شیطان نے دکھ پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ پہ رحم کر مجھے صحت عطا کر صرف صحت مانگی صرف صحت مانگی صحت دے دے میرے اللہ صحت بیماری ہٹا جو اٹھارہ سال پہ محیط ہو گئی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اپنے ذرف کے مطابق مانگا ہے نا اپنے ذرف کے مطابق مانگا ہے جتنا کپڑا تھا اتنا کپڑا پھیلایا جتنی گنجائش تھی اتنی گنجائش پھیلائی صرف اپنی صحت مانگتا ہے میرے پیغمبر ہم تجھے صحت بھی دیں گے اور اگر ہم چاہیں جوانی لوٹائیں تو نئی شادیاں کریں تیری اولاد ہو تیرے بچے ہوں تیری بچیاں ہوں لیکن میرے پیغمبر اس مزہ نہیں آئے گا قبرستان چلا جا ایک ایک بچے کی قبر پہ آواز لگا ہم ساری اولاد بھی زندہ کر دیں گے تیرے. ہم ساری اولاد تیری زندہ کر دیں گے چودہ سات بیٹے سات بیٹیاں وہ بھی زندہ کر دی اتنی اولاد اور بھی دے دی اتنی اولاد اور بھی دے دیب نہ لہو آل ہم نے بخش دیے اس کو آلو اس کے گھر والے مسلح ماں ہوں اور اتنے اس کے ساتھ اور بھی اتنے ان کے ساتھ اور بھی میرے اللہ یہ سب کچھ کرنے والا تم ہے کیسے کیا فرمایا رحمت ام منا رحمت ام منا مفول لہو رحمت یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ کیا صرف اپنی رحمت کرنے کے لیے رحمت ام یہ, یہ رحمت ہے منہ ہماری طرف سے و ذکر اور اس میں نصیت ہے اس واقعے میں نصیحت ہے لے ال الباب عقل والوں کے لیے اس, اس واقعے میں عبرت ہے نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کیا نصیحت ہے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اگر بیماری آ جائے تو صبر کرو بیماری آ جائے تو صبر کرو نصیحت ہے بیماری آ جائے تو شکوہ زبان پہ نہ لاؤ اور اس میں نصیحت ہے کہ بیماری آ جائے تو صرف اور صرف کس کو پکارو اللہ کو پکارو ذکرہ اس میں نصیحت ہے لے الباب اکل والوں کے لیے وہ خود بے یادے کا ذکر سن میرے پیغمبر تیری بیوی جو ہوئی میرے پیغمبر تیری زوجہ محترمہ جو ہوئی جس نے اٹھارہ سال تیری خدمت کی ہو گئی غلطی اس سے وہ بھی گھبرا گئی تھی تیری بیماری کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی لیکن اس نے تیری بڑی خدمت کی اٹھارہ سال تیری خدمت کی لوگوں کے برتن مانجے لوگوں سے روٹیاں مانگ مانگ کے لائی تجھے کھلایا تیری کروٹیں تبدیل کرتی رہی اس کو اب سو لاٹھیاں نہیں مارنی مر جائے گی بیچاری سو لاٹھیاں نہیں مارنی تو اس طرح کار سو کنکوں کا ایک گٹھا بنا تنکوں کا ایک گٹھا بنا اس گٹھے کو مار ہم تیری قسم پوری کر دیں گے ہم تیری قسم پوری کر دیں گے تو تانس نہ ہو فضر بھی یہ گٹھا مار اس گٹھے کے ساتھ ولا نس اور تاکہ تیری قسم کیا ہو جائے پوری ہو جائے تانس نہ ہو تو ہانس نہ ہو اگلا جملہ سنو مزہ یہ ہے کہ رب تعریف کریں خدا کی قسم میں کہوں فلاں آدمی بڑا سبر کرنے والا ہے جی اور فلاں آدمی نے جی بیماری میں بڑا صبر کیا تھا جی وہ فلاں جو بندہ ہے جی بڑا صابر ہے جی اس نے بڑا صبر سبر کیا یہ بڑی عجیب سی بات ہے میں تعریف کروں آپ میری تعریف کریں میں اپنے باپ کی کروں میں اپنے بھائی کی کروں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اٹھارہ سال اور معاملہ میرے ساتھ جو دلوں کے رات بہتر جانتا ہے دلوں کی دھڑکنے جانتا ہے میں نے ایوب کے دلوں کی دھڑکنے دیکھی میں نے اس کا سینہ دیکھا سال دیکھا اننا وجد نہ ہم نے پایا اس کو کون کہہ رہا ہے مزہ آیا نا مزہ آیا اللہ کہتا ہے انا وجد نہ ہو ہم نے پایا اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا بڑا صابر تھا میرا پیغمبر اٹھارہ سال صبر کیا اور بندے تو سارے ہوتی ہیں بندہ تو میں بھی ہوں بندے تو آپ بھی ہیں بندے تو گناگار بھی ہوتی ہیں اللہ فرماتی ہیں نعم مل بڑا اچھا بندہ تھا نعم مل بڑا اچھا بندہ تھا میرا بڑا اچھا بندہ تھا انہو عواب اور حضرت ایوب جو تھے وہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف مڑنے والے تھے ان کے دلوں میں رجوع تھا دل میں رجوع تھا اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ پکار کے لائق ہے تو صرف کون ہے اللہ اور اللہ بندے کو مانگے سے زیادہ دیتا ہے